بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر چونتیس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر فخر لو دی. اس سلسلے میں ہم جو پچھلے چند لیکچرز کو ہم جو دیکھ رہے ہیں ان میں ہم نے اس چیز کے بارے میں گفتگو کی کہ اچھا کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے آج بھی میں اپنی اس گفتگو کو جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ اللہ کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے اپنے کچھ ویوز شیئر کروں گا جو اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں کہ اچھا کوڈ مینٹنیبل کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے مینٹنیبل کوڈ ایک نظر ہم پھر سے دیکھ لیں کہ مینٹنیبل کوڈ ہوتا کیا ہے ذرا اس چیز کو دہرا لیں ایک اچھا کوڈ ایسا کوڈ جس کو آسانی سے مینٹین کیا جا سکے اس میں تین بیسک پراپرٹیز ہونی ضروری ہیں اور وہ تین بیسک پراپرٹیز کیا ہیں وہ تین پراپرٹیز ہیں سمپلسٹی کلیرٹی اور جنرلٹی ایسا کوڈ جو سمپل ہو جو کلیئر ہو اور جنرل ہو سمپل اور کلیئر کوڈ ہوگا تو آپ اس کو پڑھ کے آسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے اور اس میں اگر کوئی اس میں چینجز لے کے آنی ہے تو وہ آسان ہوگی اور جنریلٹی کا بھی تعلق اسی چیز سے ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اگر کوڈ آپ نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ کافی جنرل ہے تو اس میں نئی چیزیں ایڈ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو ان تین چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آج ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے وہ اس کا تعلق پورٹیبلٹی سے ہے تو آئیں چلتے ہیں ذرا پورٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ پورٹیبلٹی کیا چیز ہے اگر آپ کسی بھی کوڈ کو دیکھیں بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں فار ایگزامپل آپ اوریکل ڈیٹا بیسن سسٹم ہے یا اور اس طرح کے کوئی سافٹ ویئر ہے اب یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ مختلف فارمز پہ اویلیبل ہوتے ہیں اوریکل آپ کو سن سولیرس پہ بھی مل جائے گا ایچ پی پہ بھی مل جائے گا آپ کو پی سی بیسڈ مشینز پہ بھی مل جائے گا مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم کے انڈر بھی یہ کام کرے گا سولیرس آپریٹنگ سسٹم میں بھی کام کرے گا اور دوسرے کئی آپریٹنگ سسٹمس اویلیبل ہیں جن کے انڈر یہ کام کرے گا تو یہ کیا چیز ہے اس چیز کو ہی ہم پورٹیبلٹی کہتے ہیں دیٹ از کہ آپ کا جو کوڈ لکھا ہوا ہے جو آپ کا جو سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک مشین ایک ہارڈ ویئر ایک آپریٹنگ سسٹم پہ ہی ڈپینڈنٹ نہ ہو بلکہ آپ اپنی وقت ضرورت اس کو دوسری مشین پہ دوسرے انوائرمنٹ میں دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے انڈر اس کو پورٹ کر سکیں اس کو لے جا سکیں تاکہ آپ اس کو وہاں پر بھی استعمال کر سکیں یہ صرف ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ اسپیسیفک چیز نہیں ہونی چاہیے جب ہم پورٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پورٹیبلٹی میں دیر آر اے نمبر آف ایشوز دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ آپ بھی جب اپنا کوڈ لکھیں گے تو آپ کو بھی ان ساری چیزوں سے ڈیل کرنا پڑے گا آپ کوشش یہ کیجئے کہ آج جو آپ کوڈ لکھ رہے ہیں صرف یہ نہ سوچیں کہ اگر یہ میں آئی بی ایم پی سی بیسڈ مشین یا اس سے انٹل بیس مشین پہ یا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے انڈر یہ کوڈ لکھ رہا ہوں یا سافٹ ویئر لکھ رہا ہوں تو اس سافٹ ویئر کو میں نے یونیکس بیس مشین کے اوپر نہیں لے کے جانا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو کل یہ پروگرام اتنا پاپولر ہو جائے اتنا یوزفل ہو جائے کہ آپ کے پاس ایک دوسرا مارکیٹ سیگمنٹ بھی اویلیبل ہو جہاں پر آپ اس کوڈ کو لے کے جا سکتے ہوں اگر آپ کا کوڈ پورٹیبل نہیں ہوگا اگر اسے آسانی سے ایک مشین یا ایک انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ کی طرف لے کے جانا مشکل ہوگا آسانی نہیں ہوگی اس میں تو پھر آپ کو ایک بڑا مارکیٹ سیگمنٹ یو ول میس آؤٹ مارکیٹ سیگمنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ یونکس یوز کر رہی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو بھی یہ آپ سافٹ ویئر بیچیں تو اگر آپ کا کوڈ سافٹ ویئر نہیں کوڈ جو ہے پورٹیبل نہیں ہے تو ان دیٹ کیس آپ کو نئے سرے سے وہ کوڈ لکھنا پڑے گا فار دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ پورٹیبلٹی جو ہے یہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں میں اس کی وضاحت سلائڈس کی مدد سے ایگزامپل کی مدد سے کروں گا اور اگلے چند منٹ کافی ٹائم ہم اس چیز پہ سرف کریں گے تو آئے چلتے ہیں ذرا سلائڈس کی مدد سے ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پورٹیبلٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ اسٹک ٹو دا اسٹینڈرڈ اسٹک ٹو دا اسٹینڈرڈ کا کیا مطلب ہے اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں فار ایگزامپل سی ہے تو اس میں وینڈر اسپیسیفک لینگویج ایکسٹینشن کو اوائڈ کریں اگر وینڈر نے کوئی اپنی لائبریریز دی ہوئی ہیں مثلاً مائکروسافٹ کی لائبریریز ہیں جس سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں کوئی فنکشنلٹی آپ اچیو کر سکتے ہیں ان مائیکروسافٹ کی لائبریریز کو استعمال کرنے کی بجائے آپ اسٹینڈرڈ لائبریٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری آپ استعمال کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہے اور جو by vendors, یہ کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ نے کوڈ لکھا ہوا ہے مائکروسافٹ پلیٹفارم کے لیے یہ کوڈ آپ آسانی سے دوسری مشین پہ آپ پورٹ کر سکیں گے یہ پورٹیبلٹی کا جو ایشو جو ہے جو نان اسٹینڈرڈ لائبریریز کرنے کا ایشو ہے امپورٹنٹ ایشو ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن لکھا ہوتا ہے جو وینڈر نے سپلائی کیا ہوتا ہے تو بعض کا آؤٹ آف لیزینیس یا جو بھی کہلیں لیں بجائش کے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ کیا جو سٹینڈرڈ لائبریری جو ہے جو لینگویج کے ساتھ ایز اے جو چیز اویلیبل ہوگی اس سے یہی کام اچیف کیا جا سکتا ہے یا اگر وہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو کیا آپ خود اپنا کوئی فنکشن لکھ کے یوزنگ دی اسٹینڈرڈ کنسٹرکٹ اپنا فنکشن لکھ کے کیا یہ کام اچیو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمیشہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود اپنا کامتے ہوئے اپنا فنکشن لکھتے ہوئے اچیو کرنے کی کوشش کریں یا اسٹینڈرڈ لائبریری کے فنکشن کو یوز کریں یہاں پر میں ایک چیز ذرا آپ کے سامنے نے اور ذرا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر پورٹیبلٹی ذرا مشکل ہے جہاں پر آپ کو وینڈر سپیسیفک آپ کو چیزیں استعمال کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کو پرن... کرنی پڑیں گی وہ یہ ہے کہ گوئی سپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں گوئی سپیسیفک چیزیں کیا ہے مثلا اگر آپ نے اپنی جو ونڈوز پہ کوئی آپ نے گوئی بنانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے انڈر رہتے ہوئے آپ کو ایم ایف سی یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو وہ گوئی بنانی پڑے گی اب یہ جو گوئی جو ہے یہ شارٹ آف بڑی حد تک ہارڈ ویئر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کر سکتے ہیں گوئی کو بھی انڈیپینڈنٹ بنایا جا سکتا ہے انوائرمنٹ سے پلیٹ فارم سے لیکن یہ ذرا زیادہ مشکل کام ہے عام طور پر اس کی سپورٹ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے کچھ ٹولز اینڈ انوائرمنٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ گوئی بنا سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف دی پلیٹ فارم مثلاً اگر آپ جاوا میں پروگرامنگ کر رہے ہوں تو جاوا سوئنگ لائبریری اگر آپ یوز کریں تو وہ بڑی حد تک آپ کو پلیٹ فارم یا انوائرمنٹ انڈیپینڈنٹ آپ کو گوئیز آپ کو مہیا کر سکتی ہے یا آپ اگر براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو براؤزرس ونس اگین کین پرووائڈ یو دیٹ انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ جہاں پر آپ براؤزر بیس جو بھی آپ کی اپلیکیشن بنے اس میں آپ کو ہارڈ ویئر یا اس آپریٹنگ انوائرمنٹ سے انڈیپینڈنٹ رہے کہ آپ کو کام کرنے کا آپ کو موقع مل سکے اس ساری اس کے باوجود یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی جو مختلف لائبریریز جو ہیں ویچ آر سپوز ٹو بی انوائرمنٹ اینڈ دی آپریٹنگ سسٹم اینڈ دی ہارڈ ویئر انڈیپینڈنٹ جس طرح جاوا سوئنگ یا براؤزر کی میں نے بات کی اس کے باوجود ایک انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں بعضوقات آپ کو سیم لک اینڈ فیل نہیں ملتی اور اس کی وجہ کی امپلیمنٹیشن فار دیٹ پرٹیکلر انوائرمنٹ ہوتی ہے تو جب بھی آپ اپلیکیشن کو پورٹ کریں تو آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ساری کی ساری اپلیکیشن گو کے آپ نے اسے لینگویج انڈیپینڈنٹ یا انوائرمنٹ انڈیپینڈنٹ بنایا ہے تو کیا یہ اس کے باوجود یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور گوئی کے کیس میں جس طریقے سے میں نے کہا بعض کا بلکہ کیا اکثر اوقات آپ کو سیم لوک اینڈ فیل نہیں ملتی تھوڑا بہت فرق ملتا ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا دوسری جو چیز مینٹنس کے اور پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ پروگرام ان دا مین اسٹریم پروگرام ان دا مین اسٹریم کا کیا مطلب پروگرام ان دا مین اسٹریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوڈ اس طریقے سے لکھنا چاہیے جس طریقے سے عام طور پہ لکھا جاتا ہے اور جس طریقے سے اسٹینڈرڈ ریکمینڈ کر رہا ہے گو کے بعض کا اسٹینڈرڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو کی وجہ سے وہ سرٹن ریلیکسیشنس آپ کو دیتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ان دس پرٹیکولر کیس اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ کو وہی چیز کرنی چاہیے جو اسٹینڈرڈ نے ریکمینڈ کی ہے ایک ایگزامپل اس کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آپ جو اپنی فنکشن کی پروٹوٹائپس جو ہیں وہ آپ کے بغیر لکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یو شوڈ بی ایبلڈ جو پہلے اس طریقے سے لکھا گیا ہے تو لینگویج میں یہ پروویژن تو ہے کہ آپ اس طریقے سے کوڈ اس کو لکھ سکیں لیکن this is not آپ کو ہمیشہ این سی ریکمینڈیشن کے مطابق جو یہ نیکسٹ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس طریقے سے لکھنا چاہیے پیرامیٹر وچ از آلسو ڈبل یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے پروگرامنگ ان دا مین اسٹریم لیکن نہایت امپورٹنٹ ہے اگر آپ جب پروگرام آپ لکھ رہے ہیں اس وقت آپ اس کا خیال رکھیں گے تو بڑی معمولی سی بات ہے کچھ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے کچھ زیادہ انرجی صرف نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو بعد میں اس میں چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کو بعد میں پرابلم دے گی ایک چیز ذرا آپ ہمیشہ یاد رکھیے یہ اکثر ہوتا ہے پروگرامنگ کرتے وقت کہ جب آپ نے پروگرام لکھا ہو اور اس کو آپ نے کمپائل جب آپ کرتے ہیں تو کمپائل کرتے وقت بعض اوقات کمپائلر کچھ وارننگ میسیجز دیتا ہے یہ وارننگ میسیجز جو ہیں یہ بڑے ضروری میسیجز ہوتے ہیں بڑے امپارٹینٹ ہوتے ہیں کبھی ان وارننگ میسیجز کو اگنور نہ کیجئے یہ جو ابھی میں نے جو پروگرامنگ دی مین اسٹریم والی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپائلر جو ہے اگر آپ سے کبھی غلطی سے اس طریقے سے کوڈ لکھا جائے جہاں پر پیرامیٹر کو اسپیسیفائی کرنا آپ بھول گئے ہیں تو کمپائلر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وارننگ دے اکثر پروگرامرس میں نے دیکھا ہے وہ ان وارننگ میسیجز کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعد میں چل کے پھر مشکل پیدا ہوتی ہے اگلی جو چیز جو ہے وہ یہ ہے سائز آف ڈیٹا یہ ایک نہایت امپارٹینٹ سبجیکٹ ہے امپارٹینٹ ایشو ہے جس کے بارے میں سمجھنا جس کو اچھی طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چیز یہ آپ کے سامنے میں چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ پہلے پہ دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں ذرا اس کو ایکسپلین کروں گا یہ چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ جو ہے اس میں تین ویریبلز ہیں i j اینڈ کے اور اس کے بعد j کی ویلیو بیس ہزار سیٹ کی ہے اور k کی ویلیو تیس ہزار سیٹ کی ہے اس کے بعد وی آر سینگ i از اکول کے بظاہر اس کوڈ کو دیکھنے سے شاید آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کچھ پرابلم نہیں ہے پورٹیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ پروگرام کام کرے گا آئی زیل ٹو کے اور آئی میں ویلیو پچاس ہزار چلی جائے گی پرابلم یہ ہے کہ آئی کا سائز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹیجر کے سائز پہ کہ انٹیجر کا سائز پرٹیکولر انوائرمنٹ میں پرٹیکولر ہارڈ ویئر میں پرٹیکولر کمپائلر جو ہے وہ اس نے انٹیجر کا سائز کتنا رکھا ہوا ہے اٹ کوڈ بی فرام ٹو ٹو ایٹ بائٹس ان سرٹن کیسز یہ دو بائٹ بھی ہو سکتا ہے پرانے ہارڈ ویئر پہ دو بائٹ ہوتا تھا آج کل عام طور پہ یہ چار بائٹ ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہو جس میں ورڈ سائز بہت بڑا ہو اس میں یہ آٹھ بائٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کا کوڈ جو ہے یہ فرام ون مشین ٹو دی ادر مشین اس میں پرابلمس ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ اس کوڈ کو کسی ایسی مشین پہ لے کے جائیں جس میں انٹیجر کا سائز دو بائٹ ہو تو اس کیس میں کیا ہوگا جب آپ بیس ہزار کو تیس ہزار میں ایڈ کریں گے تو وہ پچاس ہزار جو, جو آپ آئے گا ایف یو ریمبر دو بائٹ میں جو میکسیمم نمبر جو آپ سٹور کر سکتے ہیں وہ ٹو ٹو پاور سکسٹین کا نمبر ہے اور جب آپ اسے سائنڈ نمبر آپ اسے کرتے ہیں تو یہ نمبر بنے گا ٹو ٹو پاور ففٹین مائنس تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً بتیس ہزار جو میکسیمم انٹیجر کا سائز ہے وہ آپ اس میں اسٹور کر سکتے ہیں تو جب یہ انٹیجر پچاس ہزار بن گیا تو جو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس کو سائن چینج کر کے تو یہ نیگیٹو نمبر بن جائے گا اور اس بار آپ کو ریزلٹس غلط ملیں گے تو یہ ڈیٹا ٹائپس کا جو سائز جو ہے یہ بڑا امپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے پورٹیبلٹی کے پوائنٹ اف ویو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں یہ سی سی پلس پلس وغیرہ میں بڑا امپورٹینٹ جس طریقے سے میں نے آلریڈی بات کی فرام ون مشین ادر یہ پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ون آف دی ریزنس جو ہم کہتے ہیں کہ جاوا از پورٹیبل اینڈ c اینڈ سی پلس پلس از ناٹ پورٹیبل اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جاوا کی ورچوئل مشین ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے اور آپ اس کوڈ کو ڈائریکٹلی وہاں پر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو اس کے ڈیٹا ٹائپس جو ہیں ان کے سائز فرام ون مشین ٹو دی ادر ویری کرتے ہیں سی اور سی پلس پلس کے کی کیس میں اگر آپ کا کمپائلر دوسری جگہ پہ ہے تو اٹ از آئی مین پورٹیبلٹی کے پوائنٹ ویو سے آل یو ویل ہیو ٹو ڈو از جسٹ کمپائل دیٹ کوٹ آن دیٹ مشین اینڈ دین بی ایبل ٹو ایگزیکٹ سوچوئل مشین اور چلے گا ہو سکتا ہے کچھ cases میں یہ کوڈ نہ چلے جبکہ جب میں اٹ از آلوز گارنٹی کا سائز فروم ون مشین کر دیا گیا یہ جو چیز جو ہے یہ عام طور پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو جب بھی آپ کوڈ کو پورٹ کریں یا آپ پورٹیبل کوڈ لکھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ ڈیٹا ٹائپس ایسی یوز کریں جن کا سائز آپ کو ایگزیکٹلی exactly پتا ہو کہ اس کا سائز کیا ہے اور سٹینڈرڈ سی لائبریری جو ہے سٹینڈرڈ uh, اس میں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے بیڈ کا ہے یا کتنے بائٹ کا آپ کو انٹیجر یا فلوٹنگ پوائنٹ نمبر آپ نے استعمال کرنا ہے یوز دیٹ آلو دیٹ از یو نو تھوڑا سا فرق ہے جو آپ جس طریقے سے اسٹینڈرڈ پروگرام کرتے ہیں int, یا آپ اس طریقے سے آپ اسے نہیں لکھیں گے بلکہ آپ اس میں سائز اس کا بتائیں گے اور اس سے آپ کا کوڈ زیادہ پورٹیبل بن جائے گا ایک اور جو پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹینٹ ایشو جو ہے وہ ہے آرڈر آف ایویلویشن آف آپس اس سلسلے میں پچھلے لیکچر میں میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ آرڈر آف ایویلویشن سے کیا فرق پڑتے ہیں کیسے اس کی مختلف آرڈر ہونے سے بعض اگر سائڈ افیکٹ آپ کے کوڈ میں ہوں تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے تو یہ آرڈر آف ایویلیویشن جو ہے یہ ونس اگین از اے ویری امپورٹنٹ ایشو اس چیز کا آپ خیال رکھیے پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا مشکل مسائل پیدا کر دیتا ہے بعض کا آپ کا کوڈ ایک مشین پہ چل رہا ہے دوسرے کمپائلر پہ یہ دوسرے انوائرمنٹ میں آپ اسے لے کے جاتے ہیں وہاں پر اس وجہ سے یہ کوڈ نہیں چلے گا یہ آپ کو غلط رزلٹ دے گا اور پھر اس کو ڈیپک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کا آرڈر آف ایویلیویشن جو ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اور آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا آپ یہ کوشش کریں کہ ایسے فنکشنز جو ہیں نہ استعمال کریں جن میں سائیڈ ایفیکٹس ہوں ایک سے زیادہ اور اگر آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو ان کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں کہ ایک فنکشن میں ایک سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس والے فنکشنز ایک اسٹیٹمنٹ میں نہ استعمال ہو رہے ہوں بلکہ آپ ان کا آڈر متعین کر دیں بائی بریکنگ دیم انٹو سمالر سٹیٹمنٹس تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا کوڈ زیادہ پورٹیبل رہے گا اگلی جو چیز جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کیریکٹر سے ریلیٹڈ کچھ چند چیزیں ہیں کیریکٹر ونس اگین از ا ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ یہ کیریکٹر جو بھی آپ کی ایک بائٹ کے برابر عام طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے اس سے بہت سارے ایشوز پورٹیبلٹی کے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کیا ایشوز ہیں آئیے چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو کیریکٹر کا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیریکٹر کی سائن جو ہے وہ از ناٹ اسپیسیفائڈ جو لینگویج جو ہے وہ اس بارے میں میوٹ ہے لینگویج اس بارے میں خاموش ہے کہ کیریکٹر جو ہے اس کی سائن کیا ہوگی جو کیریکٹر ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا اٹ کوڈ بی سائنڈ اور انسائنڈ جیسا بھی لینگویج رائٹر جو کمپائلر رائٹر جو ہے جیسا بھی چوز کرے اس کو کرنا تو اگر یہ انسائنڈ ہوگا تو پھر یہ اس کی ویلیوز زیرو سے دو سو تک ہوں گی اگر یہ ایک بائٹ چوز کر رہا ہے اور اگر یہ سائنڈ ہے تو اس کی ویلیوز مائنس ایک سے ایک سو ستائیس تک ہوں گی تو اس سے کیا پرابلم کیا پیدا ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے جس میں سی از اے سی از اکل ٹو گیٹ کار کا function ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سی کوڈ آف فائل کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر جو, C, جو, جو ہے وہ انسائنڈ ہے تو پھر جب یہ آپ اسے کمپیرزن کریں گے تو یہ آپ کا جو کمپیرزن جو ہے یہ فیل ہو جائے گا کیوں اینڈ آف فائل جو ہے یہ مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے یہ ٹو کے برابر نہیں ہے تو سی اور اینڈ آف فائل کو جب آپ کمپیئر کریں گے جب یہ میں کنورٹ ہوگا دس از minus ون دس چیک ول فیل اور آپ کو ڈیزائر ریزلٹ نہیں ملیں گے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سی کو انٹیجر یوز کریں اور پھر اس کے بعد گیٹ کار سی میں کر لیں اور پھر اگر آپ اسے اینڈ آف فائل سے آپ کمپیئر کریں گے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس اف دریکٹر از اینڈ آف فائل کیریکٹرس انٹیجر از سائنڈ نمبر تو اس وجہ سے یہ کمپیرزن آپ کا پاس ہو جائے گا یہ جو کیریکٹر جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ آئندہ چل کے بھی میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا اس سے بہت سارے پورٹیبلٹی کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں اس میں کیونکہ یہ پرائمریلی ڈیٹا ایکسچینج کے لیے فرام ون مشین ٹو دیدر یہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور اکثر پروگرامس میں یہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ایس کی کریکٹرس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے آل دوز آر فنڈامینٹلی issues related to portability تو یہ ایس کی کیریکٹرز اٹ سیلف از این اس کی جو کیریکٹر کی جو ویٹ جو ہے کیا یہ ایک بائٹ کا کیریکٹر ہے یہ دو بائٹ کا کیریکٹر ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے میں بات کروں گا جو اگلا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو شیفٹ right کا جو آپریٹر ہے یہ بھی لینگویج نے سپیسیفائی نہیں کیا کیا یہ رائٹ شفٹ جو ہے یہ کیا یہ ارتھمیٹک شفٹ ہے یا یہ لاجیکل شفٹ ہے ڈو یو ریمبر دا ڈفرنس بٹوین ایٹک شفٹ اینڈ لاجیکل شفٹ اگر یہ ارتھمیٹک شفٹ ہوگا تو اس کی جو سائن بیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی جب آپ رائٹ شفٹ کریں گے تو جو بھی سائن بیٹ ہوگی دیٹ ول بی کیریڈ فارورڈ اور اگر یہ لاجیکل شفٹ ہے تو جب اس کو رائٹ شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر آپ کے جو جہاں پر وہ جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پر زیرو انسرٹ ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ زیرو آتے جائیں گے اگر یہ سائن نمبر ہے تو اگر یہ ارتھمیٹک شفٹ ہے تو اگر وہ نگیٹو نمبر تھا تو اس میں مائنس آتا جائے گا اگر یہ لاجیکل شفٹ ہے تو اس میں ہر کیس میں زیرو آتا جائے گا یہ جو ارتھمیٹک شفٹ اور یہ لاجیکل شفٹ کا جو ایشو جو ہے کیونکہ یہ لینگویج نے اسپیسیفائی نہیں کیا تو یہ بھی پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کافی خطرناک قسم کے پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی تھی جس میں اس کسی نمبر کو دو سے ڈیوائڈ کرنے کے لیے شفٹ کیا جا رہا تھا اگر آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے اف اٹ از لاجیکل شفٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیزائر ڈیزلٹ نہ آئیں بیکاز آپ کی اس میں سائن لوز ہو جائے گی تو اس طرح کے ٹرکس نہ آپ کیجئے گا آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ شفٹ کا آپریٹر کس لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ان پر مانوں میں استعمال کریں اور پھر یو مسٹ ٹیک اسپیشل کیئر کہ اگر آپ جب شفٹ کر رہے ہیں تو کس طرح کا شفٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو لوجیکل شفٹ کر رہے ہیں تو میک sure کہ اٹ از لاجیکل شفٹ اگر ارتھمیٹک شفٹ کر رہے ہیں تو میک شیور اٹ از ارتھمیٹک شفٹ یہ اس سلسلے میں ایک چیز میں آپ کے یہاں پر نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شفٹ کے پورٹیبلٹی کے پرابلم کی وجہ سے جاوا نے ایک اسپیشل شفٹ کا کیریکٹر آپریٹر نیا انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس سے اگر یہ گریٹر دین گریٹر دین تین بار لکھا جائے تو یہ لوجیکل شفٹ بن جاتا ہے اور اگر وہ دو بار لکھا جائے تو یہ ارتھمیٹک شفٹ بن جاتا ہے تو کیونکہ پورٹیبلٹی کا ایشو تھا اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ایک اور جو امپورٹینٹ جو ایشو جو ہے پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ بائٹ آرڈر کا ایشو کیا یہ بائٹ آرڈر کیا چیز ہے بائٹ آرڈر جو ہے یہ مختلف جو ہارڈ ویئر جو آپ کے مائکرو پروسیسرس جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں یہ اس چیز سے اس کا تعلق ہے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ ایڈریس پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے فرض کریں اگر آپ کا ڈیٹا چار بائٹ میں ایک انٹیجر آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے جو ہائیسٹ ایڈریس پہ جو ڈیٹا پڑا ہے وہ موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ ہوگی بعض بات ہے کہ جو لوئسٹ جو لوئسٹ ایڈریس پہ جو ڈیٹا پڑا ہے وہ آپ کی موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائٹ کا آرڈر جو ہے الٹا ہو جاتا ہے اور یہ اکثر آپ کو ہارڈ ویئر میں اے, یہ ملے گا انٹل بیسڈ ایک طریقے سے کرتی ہے مٹرولا دوسرے طریقے سے کرتی ہے یہاں پر پرابلم کیا پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک مشین سے ڈیٹا دوسری مشین پہ آپ نے پورٹ کرنا ہو اگر آپ اس کو بائنری فارم میں ڈیٹا کو پورٹ کریں گے سمپلی آپ ایک سٹریم بنا کے بائنری سٹریم کر کے آپ ایک مشین سے دوسری مشین میں ڈیٹا پورٹ کریں گے تو کیونکہ بائٹ آرڈر وہ ویسے کا ویسے ہی مینٹین رہے گا اور اگر دوسری مشین میں وہ وہ ڈیٹا جو ہے الٹا رکھا ہوا ہے یعنی کہ جو موسٹ سگنیفکینٹ بائٹ جو ہے وہ جو لیسٹ آپ کا جو لوئسٹ ایڈریس ہے اس پہ ہے اور دوسرے کیس میں جو ہائیسٹ ایڈریس ہے اس پہ آپ کی موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ ہے تو کیونکہ آپ کا ڈیٹا کا آڈر جو ہے آپ نے بائنڈری آپ نے ٹرانسفر کیا ہے وہاں پر جا کے وہ آرڈر چینج نہیں ہوگا تو آپ کا ڈیٹا غلط ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا تو یہ ڈیٹا کے پورٹیبلٹی کے پوائنٹ اف ویو سے ڈیٹا کی ایکسچینج کے پوائنٹ اف ویو سے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے یو شوڈ آلویز ٹرائی ٹو یوز کریکٹر ڈیٹا تاکہ یہ ج میں کو پرابلم ہو یہاں پر ایک چیز میں جس طریقے سے میں نے آئی بی ایم بیسڈ انٹل بیس مشین کی بات کی اور مٹولا بیس مشین کی بات کی آئی بی ایم پی سیز اینڈ آئی بی ایم مین فریمس میں بھی یہی ایشو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو جو ہوتا ہے جس کا تعلق بائٹ آڈر سے تو نہیں ہے لیکن نمبر کے فارمیٹ سے ہے وہ کیا چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مشینیں یا مختلف آرکیٹیکچر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقے سے نمبر کو سٹور کرتے ہوں مختلف نمبر کے خاص طور پر نمبر کو استعمال کرنے کے سٹینڈرڈز ان کے مختلف ہوں بعض کا سائن نمبر بھی بعض کا ٹوز کمپلیمنٹ اور ونس کمپلیمنٹ دونوں طریقے سے نمبر رکھا جا سکتا ہے کچھ ہارڈ ویئر ایک طریقے سے رکھتے ہیں کچھ ایک دوسرے طریقے سے رکھتے ہیں گو کہ زیادہ تر ٹوز کمپلیمنٹ ہوتا ہے لیکن دیئر کین کمپلیمنٹ تو یہ جو چیزیں جو ہیں دے میک اے ڈیفیکلٹ کہ آپ کا جو پروگرام جو ہے اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا ہو تو اس کو آپ آسانی سے پورٹ کر سکیں یہ جو ڈیٹا ایکسچینج جو ہے یہ بڑا امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے اکثر آپ کو ڈیٹا فرام ون مشین ٹو دی ادر مشین آپ کو پورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایکسچینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے آج کل کے دور میں جہاں پر انوائرمنٹ ڈسٹریبیوٹڈ ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ ہیٹروجینئس مختلف طرح کی مشینیں آپ کے نیٹ ورک پہ لگی ہوئی ہیں ڈیٹا ایک مشین سے دوسری مشین پہ آپ نے بھیجنا ہے اکثر آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر کی ضرورت پڑتی ہے کہیں سے آپ نے ڈیٹا اٹھایا کسی جگہ پہ آپ نے اس کو پروسیس کیا اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کا پروگرام کام نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ آف نیٹ ورک میں اور ایک انوائرمنٹ میں وہ کام کر جائے جو ہی آپ اس پہ دوسری مشین لگائیں گے تو وہ آپ کا پروگرام کام کرنا بند کر دے گا بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ذرا اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا دوسری جو امپورٹینٹ چیز جو ہے وہ جو ہے اللہمنٹ آف ڈیٹا یہ الامنٹ آف ڈیٹا کیا چیز ہے یہ ایک آپ کے سامنے اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرکچر ایکس دو کمپونیٹس ہیں کار سی اور ڈپینڈنگ پان دا کمپائلر یا کمپائلر رائٹر کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے دی ایڈریس آف آئی جو انٹیریئر جو ہے دوسرا کمپونیٹ جو اسٹرکچر میں ہے اٹ کوڈ بی ٹو فور اور ایٹ فرام دیگنگ آف دا اسٹرکچر ایسا ہوتا نہیں بہت مشکل ہے کوئی ایسا کرے لیکن ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کیا بھی ہو لیکن دو چار یا آٹھ جو ہے اس کا ریلیٹو ایڈریس فرام دا اسٹارٹ آف دیٹ اسٹرکچر یہ این ممکن ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کمپائلر رائٹر جو ہے آسانی کے لیے وہ مختلف کمپوننٹس کو جو ورڈ ہے اس کی باؤنڈریز پہ کرتے ہیں اس کا مطلب جو ہے کیریکٹر آپ نے سٹور کیا اس کے بعد جو نیکسٹ جو آپ نے انٹیجر سٹور کرنا ہے کیونکہ کیریکٹر ایک بائٹ لیتی ہے اگر آپ کا ورڈ جو ہے وہ چار بائٹ لے رہا ہے تو پھر اگلی تین بائٹس آپ نہیں استعمال کریں گے اور انٹیجر جو ہے وہ چوتھی بائٹ سے آپ اس کو لکھیں گے تو یہ ایک پرابلم ہے جو مختلف کمپائلرز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ الائنمنٹ کا جو پرابلم جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے یہ اس میں ایسا یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض کا پروگرام لکھتے وقت کچھ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر ڈائریکٹلی ان کمپونیٹس کو پکڑ لیں پوائنٹر کے ذریعے اور پھر پوائنٹر کو ٹائپ کاسٹ کر دیں کریکٹر میں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پوائنٹر اتھمیٹک یوز کرتے ہوئے اس کو اس پرٹیکولر لوکیشن پہ جس پہ ہمارا خیال ہے کہ یہ کمپونیٹ پڑا ہوگا یا اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہوگا یہاں پر لے آئیں اور اس کے بعد سرٹن پلینگ سرٹن ٹرکس ہم اس کو اپنے پروگرام میں استعمال کر لیں یہ جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک پورٹیبلٹی کے پوائنٹ اف ویو سے یہ بات ہے کیونکہ ایک مشین سے آپ دوسری مشین پہ جائیں گے یہ جو ریلیٹیو ایڈریس جو ہے یہ چینج ہو جائے گا ریلیٹیو ایڈریس چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا پروگرام کام نہیں کرے گا تو کبھی ایسا نہ کریں ہمیشہ جو پراپر آپریٹر جو ہیں کمپونیٹس کو اٹھانے کے لیے ڈاٹ آپریٹر اگر آپ اس کا ویسے یوز کر رہے ہیں اسٹرکچر کا ٹائپ کا ویریبل یا وہ مائنس اور گریٹر دین جو فنگر کا آپریٹر ہے اگر آپ پوائنٹر یوز کر رہے ہیں اسٹرکچر ہمیشہ کمپونیٹس ان آپریٹرس کے ذریعے اٹھائیے کبھی آپ پوائنٹر ارتھمیٹک یوز کرتے ہوئے اور بیچ میں سے کمپونیٹ کا ایڈریس اٹھا کے اس طریقے سے کوشش نہ کریں بڑے آپ کے لیے پرابلمس پیدا ہوں گے اگلا جو آپ کا جو چیز جو ہے امپورٹینٹ پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے بٹ فیلڈ یہ بٹ فیلڈ کیا ہوتے ہیں بٹ فیلڈس ایک سارٹ آف اسٹرکچر آپ کہہ لیں جس میں ڈیٹا کو آپ پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹرمس آف بٹس میں اس وقت بٹ فیلڈ کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں کیا ہیں آپ کسی بھی سی یا سی پلس پلس کی لینگویج ریفرنس آپ اٹھا لیں وہاں پر آپ کو یہ چیز لکھی ہوئی نظر آئے گی بٹ فیلڈس کا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ ہائیلی ہارڈ ویئر یا کمپائلر ڈپینڈنٹ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ جاتے ہوئے یہ اس میں کنسٹینسی برقرار نہیں رہتی اور یہ کبھی بھی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چیز نہیں ملے گی ہر ایک نے مختلف طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ونس اگین یہاں پر بھی ایشو وہی ہے کہ آپ جب ایک کمپائلر سے یا ایک انوائرمنٹ سے آپ دوسرے انوائرمنٹ میں جب جا رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کی کیونکہ یہ بٹ فیلڈس کی جو, جو نیچر جو ہے وہ کمپائلر رائٹر نے اس کو ڈٹرمن کیا ہوا ہے کس طریقے سے میں نے ڈیٹا کو پیک کرنا ہے تو اس وجہ سے آپ کو کبھی بھی کنسسٹنٹ بہیویئر نہیں ملے گا اٹ از آلموسٹ امپاسبل کبھی آپ ٹیسٹ کر لیں ایک کمپائلر سے دوسرے کمپائلر پہ اگر دو کمپائلر ایک جیسا کام کر رہے ہوں تو بڑی یہ چمپے والی بات ہوگی یہ آلموسٹ یہ بالکل ہی انکنسٹنٹ چیز ہے تو بٹ فیلڈ تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی یہ اس زمانے میں جب میموری واز دا ریئل ایشو اس زمانے میں بٹ فیلڈس لوگ یوز کرتے تھے تاکہ کم جگہ پہ آپ ڈیٹا کچھ رکھ سکیں آج کل دس از ناٹ این ایشو ڈونٹ بردر اباؤٹ ایٹ ڈونٹ یوز بٹ فیلڈس یہ جو پورٹیبلٹی کا جو ایشو جو ہے یہ اس میں نمبر آف تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارڈ ویئر ڈپینڈنسیز انوائرمنٹ ڈیپینڈنسیز آپریٹنگ سسٹم ڈپینڈنسیز آپ کے کمپائلر کی ڈیپینڈنسیز تو یہ ساری چیزیں ایک رول پلے کرتی ہیں پورٹیبلٹی کے حوالے سے ان چیزوں کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جائزہ لیا کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں لیکن بہرحال دیز آر دی بیسک فنڈامنٹل تھنگس پورٹیبلٹی میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیز جو ہے آج کل کا دور میں انٹرنیشنل مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مائکروسافٹ ورڈ آپ لکھ رہے ہو اب یہ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ صرف انگلش کے لیے آپ لکھیں ہو سکتا ہے کہ یہی پروگرام جو ہے عربک میں سم باڈی وانٹس ٹو یوز تو آپ کو اس کو یہ اس کی ایک عربک ورژن آپ کو بنانی پڑے گی اسی طریقے سے اور جو سافٹ ویئر جو ہے مختلف دنیا کی لینگویجز جو ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یو وانٹ ٹو ہیو اے سافٹ ویئر وچ از ایزیلی پورٹیبل ٹو دوز انوائرمنٹ آلسو ان لینگویجز میں ان کیریکٹر سیٹس میں اور ان ساری چیزوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوڈ لکھیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آج آپ یہ کام انگلیش میں کر رہے ہیں کل کو آپ کو اس کو پورٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی دوسری انوائرمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ناٹ کہ جو آپ کا کیریکٹر سیٹ ہے وہ انگلیش ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونٹ اسیوم انگلش انگلش کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں اور اگر یہ انگلش نہیں ہے تو پھر دوسری لینگویجز آپ کیسے اس میں سپورٹ کریں ایک جو بڑا فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یو کین ٹیک ایس کی فار ایس کی جو ہے یہ پرائمریلی یہ انگلش کے لیے کیریکٹرسک ہے لیکن اگر آپ فرینچ میں چلے جائیں یا آپ اربک میں چلے جائیں یا آپ جیپنیز یا چائنیز لینگویج میں آپ چلے جائیں تو ایس کی سیٹ جو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرے گا تو اگر آپ نے اپنے کوڈ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل آپ کچھ کریکٹرز کو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ if this اور وہ اس کے کی ٹائپ کیونکہ وہ انٹیجر میں کنورٹ ہو جاتا ہے is greater than 65 and less than 90 آپ اے اور زیڈ کے درمیان میں اس کو چیک کر رہے ہیں تو دیٹ کائنڈ آف کوڈ وڈ ناٹ بی پورٹیبل بیکوز یو آرگی اینڈ یو آرگ انگلش تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے آپ ہمیشہ جو آپ کو لینگویج میں جو مختلف فنکشن جو آپ کو دیے ہوئے ہیں ان فنکشنس کو یوز کریں آج کل جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یونیکوڈ ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں دنیا کی ساری لینگویجز اس میں ریپرزینٹیڈ ہیں بہت ساری لینگویجز اس میں ریپرزینٹیڈ ہیں انکلوڈنگ اردو اور عربک اور باقی ساری تو آپ کو یونیکوڈ کے اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کوڈ لکھنا ہوگا اسی وقت آپ کا کوڈ پورٹیبل ہوگا یہ کوڈ کی پورٹیبلٹی یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے اس پہ جتنی چاہے ہم گفتگو کر سکتے ہیں میں آپ کو بس اتنا ہی بتانا چاہتا تھا اس جگہ پہ تاکہ ایک بیسک اویئرنیس پیدا ہو جائے بیسکلی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوڈ پورٹیبل بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا بیسکلی خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ دیئر میں بھی سٹن ایشوز جو آپ بعد میں ایکسپیرئنس کے ساتھ کچھ آپ سیکھ جائیں گے یا آپ زیادہ کمپلیکس زیادہ انوالوڈ ایشو جو ہیں جو اس وقت میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا کوڈ کے پوائنٹ اف ویو سے ایک ہم کہتے ہیں بڑی ایک اسٹینڈرڈ سیٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کوڈ جو انڈسٹری میں استعمال ہو سکے سو کلاس روم انوائرمنٹ کے لیے جو کوڈ لکھا جائے جو کلاس پروجیکٹس کے لیے جو کوڈ لکھا جائے ورسز جو انڈسٹری میں ایکچولی جو کوڈ ہوگا جو کام جو سافٹ ویئر جو مختلف لوگ اس کو استعمال کریں گے اس میں چند فرق چیزیں ہوتی ہیں اور وہ انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کوالٹی تو اپنی جگہ پہ ہے ہی کہ اس کی کوالٹی آپ کے کوڈ کی کوالٹی سے بہتر ہونی چاہیے تاکہ وہ زیادہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں آسانی سے استعمال کر سکیں لیکن اس کوڈ کو روبسٹ ہونا بھی ضروری ہے روبسٹ کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم خام خواہ کا کریش نہ کرے اس سلسلے میں دیر از اے ویری امپورٹنٹ کانسپٹ وچ از کولڈ ایکسپشن ہینڈلنگ ہینڈلنگ کیا چیز ایکشن ہینڈلنگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ذرا آبجیکٹ کے کانٹیکس میں ایکسپشن ہینڈلنگ کو آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر لوگ آپ میں سے اس چیز سے واقف ہوں گے لیکن میں تھوڑا سا ایک اس کا اوور دینا چاہتا ہوں بفور آئی کین گو ان ڈیٹیلس آف ایکسپشن ہینڈلنگ اور پھر ان چیزوں کو ڈسکس کریں کہ یہ کیا اس میں پرابلمس ہوتی ہیں کس طریقے سے مختلف چیزوں کو آپ کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوگی تو ذرا ایک نظر ذرا ایکسیپشن ہینڈلنگ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ یہ جو ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے اس میں بیسیکلی دو تین چیزیں ہیں امپورٹنٹ جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی پہلی چیز جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسیپشن ہینڈلنگ کا جو کوڈ ہے یہ آپ کو ایک میکانزم مہیا کرتا ہے جس میں آپ اپنے نارمل کوڈ اور ایرر ہینڈلنگ کے کوڈ دونوں کو الگ الگ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس لیے آپ اس کو آسانی سے اس کو مینج کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکینزم ہے یہ بیسکلی آپ کو ایک کنسسٹنٹ ارر ہینڈلنگ کا میکانزم مہیا کرتا ہے اور تیسری جو اس میں امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اے ایررز کو ڈیل کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے یہ ایررز کیا چیزیں ہیں یہ ایررز جو ہیں یہ اس کے بارے میں میں ذرا بات یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اے ایررز ایسی ایررز ہوتی ہیں جو عام طور پہ پروگرام کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یا پروگرام آپ اس کو چیک نہیں کرتے۔ سکتے فار ایگزامپل یو کین وین یو ڈیوائڈ اے بائی بی تو ڈیوائڈ کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اب آپ, آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ آیا بی جو ہے وہ 0 تو نہیں ہے تو اے اور جب بی کو آپ ڈیوائڈ کریں گے اگر بی کی ویلو 0 ہوگی تو یہ ایرر آ جائے گی تو آپ اگر بی کی ویلو آپ یہ کہیں کہ ایف بی از ناٹ ایکول ٹو اے اے زیرو تو اس وقت آپ کہیں کہ اے ڈیوائڈ بائی بی آپ یہ آپریشن کر سکتے ہیں ای سنکرونس ایررز جو ہیں یہ ذرا اس سے تھوڑی سی مختلف چیز ہے اے سنکرونس ایرر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کا کنٹرول جو ہے آپ نے کسی فنکشن کو کال کیا اور جو فنکشن جو ہے آج کل خاص طور پہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہیں مثلاً آپ نے ایک ڈیٹا بیس کا فنکشن آپ نے ڈیٹا بیس میں پرسسٹ کرنے کے لیے کوشش کی ڈیٹا کو یا آپ نے میسج کسی دوسرے کمپیوٹر پہ بھیجنے کی کوشش کی اب اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں دیم مے بی اگر بیچ میں نیٹ ورک ہے بیچ میں سوچز ہیں آپ نے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے بھیجنا ہے اگر کسی وجہ سے وہ دوسرا کمپیوٹر کسی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتا ہے یا بیچ میں آپ کا کنیکشن بریک ہو جاتا ہے تو ان دیٹ کیس آپ کے پاس اس چیز کا کنٹرول آپ کے پروگرم کے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے اس کیس میں کیا ہوگا جب آپ اس کو میسج بھیجنے کی کوشش کریں گے در از نو کنیکشن تو آپ کو ایک ایرر آئے گی ایک ایکسیپشن آئے گی اب آپ یہ میسج بھیجنے سے پہلے کنیکشن کو آپ چیک کرنا بڑا مشکل ہے یا آپ یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ایکچولی یہ پوری ہوگی کمٹ ہوگی کہ اس کو رول بیک کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ ڈیٹا بیس کا آپریشن ہے ڈیٹا بیس نے اس چیز کو کرنا ہے آپ کا اپنا پروگرام جو ہے اس چیز کے بارے میں بہت کم اس کے بارے میں وہ کنٹرول رکھتا ہے تو اگر ڈیٹا بیس نے کوئی پرابلم آئی اس نے ایکسیپشن تھرو کی تو یہ ایکسیپشن یہ پرابلم جو ہے یہ آپ کے پروگرام تک پہنچے گی اور اس وقت آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوگی اب آپ اس کو ایف کنڈیشن کے ذریعے چیک نہیں کر سکتے اس کیس میں آپ کو ایکسپشن ہینڈلنگ کا میکنزم استعمال کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ نیچر ہے اے سینکلونس ایررس کی جو آپ کے پروگرام کے کنٹرول سے باہر آپ کی جو ایرر کسی اور وجہ سے ایکسٹرنل ایونٹس کی وجہ سے کوئی ایررز پیدا ہو جائیں سو بیسکلی ایکسیپشن ہینڈلنگ کا جو میکانزم ہے اس میں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسیپشن کو تھرو کرنے کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے تھرو کرنے کا کیا مطلب ہے اگر اس طرح کی کوئی ایرر آئی ہے تو کوئی ایرر کا فلیگ ریز کرنا ایکسیپشن کو ریز کرنا لیٹ سم بڑی نو پر یہ ایکسیپشن آ تو یہ ایک ایکسپشن کا ایک پہلے ریز کرنے کا میکانزم ہے اس کو تھوڑ. اس کے بعد جب یہ ایکسپشن ریز ہو گئی تو اس کے بعد سم باڈی ول ہیو ٹو کیچ دکشن اس ایکسپشن کو پکڑ کے اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایکسپشن کو ریز کرنا اور اس کے بعد اس ایکسپشن کو کیچ کر کے اس کو پروسیس کرنا یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کا بیسک میکانزم ہے اس کو ذرا میں ونس اگین ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے میں ایکسپلین کروں گا اس کے بعد پھر ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کی جو انوالڈ ڈیٹیلز جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کے نتیجے میں یا ایکسیپشنس آنے کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کو پروگرام لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا تو آئیں چلتے ہیں ذرا سلائڈ چیز کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں جو بیسک تین جو چیزیں جو ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ کے سلسلے میں وہ کیا ہے ریزنگ آف دس امیجنری ایرر فلگ اور سمپلی کالڈ ریزنگ اور تھروئنگ این ایرر تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ وینر از تھرو دی اوور آل سسٹم ریسپونڈ بائی کیچنگ دی ایرر ایرر کو کیچ کرنا جو ایر تھو کی گئی ہو اس کو پکڑنا یہ جو ہے یہ دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے اور تیسرا جو ہے کہ سراؤنڈنگ اے بلاک آف ایرر سینسٹو کوڈ وتھ ایکسپشن ہینڈنگ از کال ٹرائنگ ٹو ایگزیکٹ ا بلاک ٹرائی جو ہے نا یہ بڑی امپورٹینٹ چیز ہے ٹرائی کا مطلب یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو ایگزیکٹن بلاک آف کوڈ اور اگر وہ کوڈ میں کوئی ایکسپشن آتی ہے تو وہ جو کیچ والا بلاک جو ہے وہ اس ایکسپشن کو پکڑے گا اور اس کو پروسیس کرے گا تو بیسک اس کا جو اسٹرکچر جو کوڈ کا جو آپ کو نظر آئے گا مجھے امید ہے کہ آپ پہلے سے اس سے فیملیئر ہوں گے لیکن ایک بار پھر سے میں دور دینا چاہتا ہوں یہاں پر آپ ٹرائی میں اپنا نارمل کوڈ لکھیں گے اور ٹرائی بلاک کے بعد سو so بیسیکلی اس کا سینٹیکس اس طریقے ہوگا ٹرائی بلاک شروع اس میں جو بھی آپ کا کوڈ ہے اس کے بعد بلاک ختم اینڈ دین کیچ بیچ میں ایکسیپشن کا نام جو آپ نے catch کر رہے ہیں اور پھر ایکسیپشن کو کیچ کرنے سے ریلیٹڈ کوڈ یہ جو ہے یہ اس میں دو تین باتیں آپ کو پھر سے ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ ایک ڈائنمک قسم کا میکینزم ہے بڑا ڈائنامک میکینزم ہے اور یہ ڈائنامک میکینزم ڈائنمک سکوپنگ سے اچیو یہ ڈائنمک سکوپ اس میں ہوتا ہے اس میں سٹیٹک سکوپ نہیں ہوتا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی اور اس سے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی جب سٹیٹک سکوپ ہوگا تو سٹیٹک سکوپ میں چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ ایک فنکشن نے کال کیا اور دوسرے فنکشن نے جب دوسرے فنکشن کو کال کیا اس میں جو ویریبل جو ہے اس ویریبل کی ٹائپ اور اس ویریبل کی جو لوکیشن یا میموری جو ہے جو عام طور پہ اگر آپ کا کوڈ اس طریقے سے ہو تو وہ ویریبل اس کے سٹیٹک سکوپ کے مطابق ڈٹرمن کیا جاتا ہے ایٹ کمپائل ٹائم پتہ لگتا ہے کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے اور اس ویریبل کی کس میموری لوکیشن میں یہاں پر ویلیو سٹور ہوگی ڈائنمک اسکوپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپائل ٹائم کے وقت یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی کام کس نے کرنا ہے اور کس وقت ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ایٹ رن ٹائم جب آپ جو کر رہے ہوں کام اس وقت یہ چیز ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس کو پراپرلی ہینڈل کون کرے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا کون سا فنکشن اس کے نتیجے میں ایگزیکیوٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ جو ڈائنامک سکوپ جو ہے یہ ڈائنامک سکوپ سے ایکسپشن ہینڈلنگ میں کیسے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ کا پروگرام کام کرتا ہے رن ٹائم پہ مختلف جو ہے کون سے فنکشن کو کال کرنا ہے کس سچویشن میں کون سا فنکشن کال ہوگا یہ ڈٹرمنٹ کرتا ہے یہ چیز اس چیز سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کیا ہے آپ کی مختلف کنٹرول فلو کے پیتھس آپ کے کیا ہیں کی ڈفرینٹ کنڈیشنس کیا ہیں کنڈیشن میں اور دوسرے ڈیٹا کے نتیجے میں آپ دوسرا فنکشن کال کریں اور اس سے پھر پورا سیکوینس آف ایونٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب جب ایکسپشن آئی تو ایک سیکوینس آف ایونٹ سے ریلیٹڈ ایکسپشن ہے ایکسیپشن کا تعلق اسٹیٹک ڈیٹا سے نہیں ہے ایکسیپشن کا تعلق ران ٹائم انوائرمنٹ سے ہے کہ آپ نے ایک کام کیا اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا اس کے بعد آپ نے تیسرا کام کیا اور اس پرٹیکولر سیکوینس آف ایونٹس میں جو ہے ایکسیپشن اگر کوئی آئے گی تو اب آپ نے اسی طریقے سے واپس جانا ہے جس طریقے سے ان فنکشنس کو کال کیا گیا تھا تاکہ آپ جہاں پر اس پورے اسٹیپ سے واپس ہوتے ہوتے اگر کسی جگہ پہ آپ نے کو کیچ کرنے کا بلاک لکھا ہوا ہے یا میکینزم لکھا ہوا ہے وہاں پر اس ایکسیپشن سے ریلیٹڈ جو بھی ریمیڈیل میجر جو ہے اس کو لیا جائے اس کو درست کیا جائے اس غلطی کو اور پھر کوئی اور کام کرنے کی کوشش کی جائے یا کوئی یو you know, جو بھی ایکسیپشن کے نتیجے میں جو کام ہونا ہے وہ کام کیا جائے تو یہ ڈائنیمک جو اسکوپنگ جو ہے یہ ڈائنامک میکانزم جو ہے یہ اس طریقے سے بڑی آسانی مہیا کرتا ہے یہ بیسکلی آپ کے ٹیک کا ٹریک رکھتے ہوئے کہ کس نے کہاں سے ایکسیپشن کال کی اور کس جگہ سے یہ ایکسیپشن ہینڈل ہوگی سٹیٹیکلی ہینڈل نہیں ہوتی تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا پاورفل میکینزم ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ جس طریقے سے میں نے کہا شروع میں یہ ایک امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے انڈسٹریل اسٹرینتھ کوڈ کے حوالے سے انڈسٹریل اسٹرینتھ جب ہم کوڈ لکھتے ہیں وہ کوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی طرح کی کوئی ایکسیپشن آپ کے پروگرام میں آتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کا پروگرام کریش ہو جائے اس میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکینزم ہو کوئی ایرر آئے وہ پروگرام اس کو کیچ کر لے کو اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی سٹیپ لینا ہے جس طریقے سے بھی اس کو کرنا ہے اس کو لیا جائے اور پھر پروگرام کو کنٹینیو کیا جائے یہ کس طرح کے ریمیڈیل سٹیپس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں میں ذرا تھوڑی سی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑی سی بات کروں گا اس وقت مثلاً ہمارا یہ ایک ہے جس میں there are of ایک آپ کا اپلیکیشن سرور ہے پیچھے آپ کا ڈیٹا بیس سر وغیرہ اب لیٹس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سسٹم اس طریقے سے ہو کہ یہ سسٹم ڈاؤن کرنے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے یہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے اس میں جو سافٹ ویئر کے جو ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہوں گے ہی لیکن یہ سسٹم کے ٹائم کیا جو اپ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت یہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے یہ ایگزیمپل اس کی آپ کا ہاسپٹل کا سسٹم کوئی ہو سکتا ہے یا کریڈٹ کارڈ کی پروسیسنگ کا سسٹم کوئی ہو سکتا ہے جس میں اگر میرے پاس پاکستانی کسی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے تو آئی کین ناٹ اسیوم کہ یہ پاکستان کے وقت کے مطابق نو سے پانچ بجے تک مجھے یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکوں گا یا لیٹ سے کہ رات کو بارہ ایک بجے تک جو بھی پاکستان میں جو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے دکانیں کھولنے کا بیکاز ہو سکتا ہے کہ میں یہ کریڈٹ کارڈ لے کے کل کو میں امریکہ چلا جاؤں کسی وجہ سے مجھے جانا پڑے تو میں وہاں پر یہ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہوں گا وہاں پر دا ٹائم ڈفرینس ووڈ بھی یو نو ہو جائے گا یہاں پر دن ہے تو وہاں پر رات ہے وہاں پر رات ہے تو یہاں پر وہاں پر دن ہے تو یہاں پر رات ہے تو جب میں وہاں پر کریڈٹ کارڈ استعمال کروں گا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رات ہو اگر میرا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہے وہ کام اس وقت نہیں تو میرا کریڈٹ کارڈ بےکار ہو جائے گا اس طریقے سے ہاسپٹل کی سروسز کا ہے کہ اگر آپ کا ایک ڈیٹا بیس ہے ہاسپٹل کا اور اس میں بہت ساری آپ نے انفارمیشن رکھی ہوئی ہے اٹ ہیز ٹو بی اپ اینڈ رننگ آل دا ٹائم تاکہ کوئی ایمرجنسی میں کوئی case آتا ہے تو آپ نے اگر کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکیں تو بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں کمیونیکیشنس کا سسٹم اس طریقے کا سسٹم ہے جو آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے ٹیلیفون نیٹورک تو اب آپ کے یہ جو ایکسپشن کا جو میکانزم جو ہے یہ آپ کو یہ مہیا کرتا ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے کوئی آپ کا اس کا کمپوننٹ ڈاؤن ہو تو آپ کسی دوسری جگہ سپیس کو ٹرائی کر سکے تاکہ یو نو کوشش کریں کہ کہیں اور سے آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے سو صرف سافٹ ویئر کا اس میں تعلق نہیں ہے اس میں ہارڈ ویئر کا تعلق بھی ہے تو اب میں وہ ڈیٹا بیس پہ واپس آتا ہوں جو میرا کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا بیس ہے اگر میرے پاس صرف ایک ڈیٹا بیس سرور ہوگا دین آئی ایم رننگ دس ہائی رسک کہ اس میں بہت ساری خرابی ہو سکتی ہے ڈیٹا بیس سرور گو ڈاؤن کسی بھی وجہ سے مینٹیننس کی وجہ سے آپ کو ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نیٹورک میں پرابلم آ سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے مشین خراب ہو سکتی ہے تو آئی واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از آئی نیڈ ٹو بلڈ ریٹینڈینسی آئی نیڈ ٹو ایڈ این ادر ڈیٹا بیس سرور اب یہ جو دوسرا ڈیٹا بیس سرور جو میرے پاس ہوگا اس ڈیٹا بیس سرور میں کس طریقے سے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دونوں ڈیٹا بیس سرور جو ہیں وہ آپس میں ڈیٹا ریپلیکیٹ کرتے رہے ہیں جب بھی یہاں پر ٹرانزیکشن ہوئی اس کی کاپی دوسرے سرور میں مل گئی تاکہ اگر مجھے وہ دوسرا سرور استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو میرا ڈیٹا جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہو اب آئیے ذرا کی طرف اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے پہلے ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو کسی وجہ سے وہ مشین خراب ہو گئی یا نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا یا کوئی پرابلم آ گیا ایٹ دائم ایکسپشن آ گئی جب ایک میرے تک واپس پہنچی تو ایٹ دیٹ بلاک آف دام کہ جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بلاک کو ٹرائی کرو دیٹ از یہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لے کے آؤ اس چیز کو ٹرائی کرو اب وہ کامیاب نہیں ہوا تو آئی ایم ان کیچ بلاک جب میں کیچ بلاک میں ہوں تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی کین اوکے یہ پہلا ڈیٹا بیس سے جو ٹرانزیکشن ہے یہ ناکام ہوئی ہے تو what we can do is we can try کہ یہ دوسرے ڈیٹا بیس تک کنیکشن اسٹیبلش کیا جائے دوسرے ڈیٹا بیس سے ٹرائی کرتے ہیں اور اس وقت اس کو ہم اگر دوسرے ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا تو ہم وہی ڈیٹا سارا اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایکسیپشنس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا ایک روبسٹ کوڈ لکھنے کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے بڑا ایک اہم یوزفل ٹول ہے اور یہ کوئی بھی انڈسٹریل اسٹرینتھ آپ سافٹ ویئر لکھیں تو جب تک آپ اس میں ایکسیپشنس کو پراپرلی آپ اس میں ہینڈل نہ کریں تو یہ آپ کا کوڈ اچھا کوڈ نہیں کہلائے گا تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکینزم پراپرلی یوز کرنا یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ اگر آپ نے فرض کریں دیکھا ہو آپ کا آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں آپریٹنگ سسٹمز میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے یور آپریٹنگ سسٹم از ناٹ ٹو اگر فرض کریں آپ نے اپنے پروگرام میں ڈیوائیڈ بائی زیرو کر دیا اب ڈیوائیڈ بائی زیرو سے آپ کے وہ جو زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا ہارڈ ویئر کے اندر اور وہ آپ کا مائکرو پروسیسر میں جو بھی ایک ایرر کی اسٹیٹ آ گئی اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس ایرر کو پراپرلی کیچ کر کے پراپرلی ہینڈل نہ کرے دین یو ول ہیو اے پروبلم آپ کا آپریٹنگ سسٹم کریش ہو جائے گا یا آپ کا آپریٹنگ سسٹم کریش ہونے سے کیا نتیجہ نکلے گا اگر آپ کے لیٹ سے تین چار مختلف پروگرام ہیں جو چل رہے ہیں اس مشین پہ اور ایک پروگرام کریش کر گیا جس میں ڈیوائیڈ بائی زیرو آ گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا آپریٹنگ سسٹم کریش کر گیا تو آپ کے جو باقی پروگرامس جو ہیں وہ بھی کریش کر جائیں گے اور اس میں بھی وہ ڈیٹا ضائع ہونے کا چانسز ہے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ یہ آپریٹنگ سسٹم آلویز ڈس ایکسیپشن ہینڈلنگ لیکن اگر جب بھی آپ کو روبس پروگرام بنائیں یو ول ہیو ٹو ڈو ایکسیپشن ہینڈلنگ یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کی جو گفتگو جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا کہ اس کی کیا انٹری کیسز ہیں کیا اس میں پرابلمز آتے ہیں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی اس وقت میرے پاس کیونکہ ٹائم نہیں رہا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھوں گا اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور اسلام علیکم